وما اوصلنا فی قرتی اللہ اخذنا اخلا بال اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی والوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا تو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو مصیبت اور سختی کے ذریعے پکڑ لیا یعنی نبی کی تعلیمات کو جب لوگوں نے جھٹلا دیا اس پر عمل نہ کیا گناہ کیے تو ان پر ہم نے مصیبتیں آفتیں بلائیں نازل کی یہ مصیبتیں آفتیں بلائیں کیوں آئیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گر توبہ کریں مگر انہوں نے توبہ نہ کی وہ نہ روئے وہ نہ گر بلکہ انہوں نے اس عذاب کو عذاب نہ سمجھا یہ تو کہنے لگے یہ حالات ہیں ذرا حالات بدل گئے ہیں یہ تو بیماری ہے یہ تو وبا پھیل گئی ہے اس طرح وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں یہ تو ایک نظام ہے دنیا کا گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آئیں لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی سما بدلنا مکان سئی ادل حسن تھا پھر ہم نے برائی کو مصیبت کو بھلائی کے بدلے میں بدل دیا یعنی بیماری تھی تو تندرستی دے دی ان کو حالانکہ گناہ گار ہے غریب تھے تو امیر کر دیا اس طرح نے کی فراوانی انہیں دے دیتا آف یہاں وہ بالکل آفیت میں آ گئے کسی قسم کی کوئی بذا تکلیف ان میں باقی نہ رہی تو اب انہیں اور کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ جو پریشانی آئی تھی اللہ کا عذاب نہیں تھا اور وہ بولے آبا وہ بولی بے شک ہمارے آبا و اجداد پر بھی کبھی خوشحالی کے ایام آئے کبھی مصیبت کے ایام آئے تو یہ تو دنیا ہے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے یہ کوئی اللہ کا عذاب تھوڑی تھا اب کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے گنا کیا مصیبتیں آئیں پھر انہیں احساس نہ ہوا تو اب نعمت کی جب فراوانی ہو گئی تو بہت زیادہ گنا کرنے لگے اور گناہوں پر بہت زیادہ جری ہو گئے اتنا اپنے دنیا میں گم ہو گئے کہ بالکل انہیں اللہ کے عذاب کا تصور بھی نہ رہا فخ نا پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا ان پر ہمارا عذاب اچانک آ گیا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے کتنا پیارا درس ہے انسان اگر گنا کر رہا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ سمجھے کہ وہ پہلے اس پر ہے ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پہلے سٹیپ پر ہے یعنی اسے یہ تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو لیکن پھر وہ دیکھے کہ گناہ کرنے کے باوجود مصیبتیں میری دور ہو گئیں اور بڑی خوشحالی کا دور دورہ ہے تو سمجھ جائے گا وہ آخری سٹیپ پر ہے آخری سٹیج پر ہے کہ اب یہ غافل ہو جائے گا اور جب مکمل طور پر دنیا میں مست ہوگا تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت اچانک آئے گی تو موت وہ ساری دنیا کے مزے ختم کر دے گی اس کے علاوہ دنیا میں مشکلات اور پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ حضور کی آمد کے بعد اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا مگر انفرادی عذاب آتے رہتے ہیں ولو ان قدا منو تقو اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوا پرہیز گاری اختیار کرتے لفتہ برکات اگر یہ ایمان لاتے اور تقوا اختیار, اختیار کرتے نیک بن جاتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے برکتیں انڈیل دیتے ولاکن زب لیکن انہوں نے جھٹلایا گناہ کیے فض نا ہم بیما پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا بیما کانو یکسیبون جو گناہ وہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا اب اگلی آیت میں تا قیامت دنیا میں آنے والے ہر بستی والے کو خطاب ہے اے شہر کے رہنے والوں اے دیہات کے رہنے والوں اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اس آیت پر غور کرو آفا امینا احل القرا کیا بستی والے شہر والے بے خوف ہیں یا با سنا بیاتن کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کو آ جائے وہ نا حالانکہ وہ سو رہے ہوں اب امین احل القرآم سنا دلہن کیا شہر والے بستی والے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس دن کے وقت آ جائے وہ یلابون جبکہ وہ کھیل کود میں پڑے ہوں اپنے دنیاوی مشاغل میں مست ہوں اور اللہ کا لابھ آ جائے اف امین مکر اللہ کیا وہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں فلا یا و مکر اللہ القم الخا سرون بس اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جو قوم نقصان اٹھانے والی ہے خفیہ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ ڈرتا رہے کہ کہیں میرے لیے عذاب لکھ تو نہیں دیا گیا کہیں میں تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر میری مشکلات آسان ہو رہی ہیں بظاہر میری دعائیں بڑی قبول ہو رہی ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا سلا دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے اور مرتے وقت میرا ایمان سلب کر لیا جائے اور پھر کل بروز قیامت میرے لیے کوئی حصہ نہ ہو یعنی بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس بات کی فکر رکھے کہ میرا ناجانے جانے کیا انجام ہوگا اور جو اپنے انجام کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے کئی بزرگان دین کا معمول تھا کہ جب ان پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی تو ڈر جاتے اور کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو اس لیے نعمتوں کی فراوانی ہے کہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اس کا سلا یہیں دے دیا جائے اور جنت میں سلا نہ ملے آخرت میں سلا نہ ملے یہ ان کے خوف اور ڈرنے کے انداز تھے اگر آپ اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں بلکہ یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے تو امیر اہل سنت کی